بسم الله <تصفيق> گرو دمبیا لہتحریت آج رانا گیا ہے خالق کائنات صدقہ مدیموں کے تاجدار بندہ نہ دے دل دماغ زبان نجہ خطا تو معفو فرماوے نوسر شیتان کے فتنیا تو دائمی پناہ پناتا فما جناب کے سامنے تقریب دو ہفتے ہاں وقفے تو بعد لاہور چاضر خدمت ہوا جس صبح ہی پہنچیا وعدے مطابق حاضری کا شرف حاصل ہویا ہے اللہ شان ہو شر سدر تا فرماوے کل مائیں حق آخری تو جس موضوع تال میں گفتگو کرنی اپنی نوعیت دا بے مثال موضوع دا. دا نام ہے حفاظت ایمان یہ نام حفاظت اے ایمان موجود کا انتخاب اس واسطے کیتا ہے کہ نعت تقریر محفل دےگا چوڑ پلا یارویں یہ جساب مال یہ اس لیے کوئی اللہ دی بارگاہ قدر پا گے جی اس ویلے کرنا پہلو صاحب ایمانتے ہو مینو روزانہ پاکستان دے کسی نہ کسی کونے جان دا موقع ملتا ہے میں اللہ ایس زمانے دے اللہ سونے دے کتب بیٹھ کے زمانے نو بھی سمجھے اور دین نو بھی سمجھا ملا یار فلا زمانے ہی فاوا جاہل اہل زمانہ کو نہیں جانتا وہ بھی جاہل ہے پاوے کتاباں بھی پڑھیا ہو نفسیات عالم آل... کو نفسیات عالم کو سمجھنا بھی عالم کا فرض ہے اور پھر دین کے حقائق کو سمجھنا بھی عالم کا فرض ہے تو ہوں سورت آ رہے وے بھائی علم دی ایک بندہ گیا مسیطے تو مزن باندھ پہ پڑے تو قیدت ویک کے پا پڑے بہ گیا قیدا چکیا کھول کے آدھا باہ لمر سلام کس آخیا لو بی چھوٹے میاں چھوٹے میاں بڑے میاں سبان ہلا بہت دن ویگ کے بانگ بڑھ دیا سی امام نے سب سلام دا جواب ہی نہیں آیا وہ دیکھ میں مینو سلام دا جواب آخر ڈیڑھ سو سال محنت دی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے انسانیت دے علوم تو انت مسلمہ محروم ہو گئے کی موڈرا جاوے اس واسطے ہوں نہ علم ہے نہ کائنات دا علم رہا نہ دین دا علم نہ دی زمانہ کی مارفت ہے نہ دین کے دیکام کی مارفت ہے یہ میں سولہ نے نچوڑ کھ کے پیش کر رہا اس واسطے المیا اس گل میں کہ ایمان بندے آن دے گل گل پچھوں قدم قدم پچھوں جائ پے ہوں نے است راہ بر یہ ٹکرے کھڑے نے وہ ساری پنجابی مثال ہے ایک انج چکڑ سیڑا پیڈریا ایک انج پٹھا بیٹھا سی اس پر بھی جہل بگ گیا پتا کتنے شاید ایک تو ایمان دی حفاظت اس وقت مسلمان کا باقی آمالوں باقی سب کاموں اہم کام یہ ہوئی کہ وہ اپنے ایمان نوں محفوظ کر لے ایمان نوں محفوظ کر ایمان کی حفاظت پہلا دین سمجھنا پینا جو ہے نا سر بھی سڈا دین ہے کی شاید کیا فقط نماز دین ہے مسجد پانی دین ہے داڑی پگ رکھنا دین ہے یارویں کرنی دین ہے ملاد کرنا دین ہے کہڑی شہ دی یا اجتماع کرنا دین ہے کس کو دین کہتے ہیں پہلا دین نو سمجھے مسلمان سب سے پہلی ضرورت یہ سمجھن تو بعد پھر دین دے بارے پختہ یقین دل چد پختہ یقین ہوے گا پھر انسان مومن دا ایمان دا محفوظ ہو جائے گا اس بعد تیسرا مرحلہ ہونا ہے اس دین عمل کر تو گویا ان سمجھو تین چیز مسلمان دوتے فرد نے سارے فرد اہم فرد ہر فرد بعد اے فرد پہلو رستہ چھڈو شاہ سب تشو لستا چھوڑو نہیں خوش آمدید آخرا اور جناب دا صدارتی خطبہ آخر چختصر ہوگا اچھا وہ ہو بھی سن کے انشاءاللہ شاء اللہ جا توجہ ہے راک ہونا سبحان اللہ تو تین کام فرم نے نو من جترہ لگا فرد جا میرے آنگوں ویلا ہی بنے لگا پھر وہ آخ سکتا تین کام فرجنے پہلو دین سمجھو دو پھر دون دین پختہ یقین رکھو پھر اسے عمل کرو نہ کسی اے تین کام ج نہیں کر سکوے سکتے خبردار تصا ہات بندو کٹائی یہ تمام تمہارے فسادات ہوں گے جو اس وقت امت مسلمہ میں فسادی لوگ پھیلا رہے ہیں مسلمان بچوں کے ہاتھوں میں کلاشن کوف دے کر ان کی جان ضائع کر رہے ہیں میں ان جہادی رابروں سے اگر ایمان کے معنی پوچھوں تو وہ ایمان کی تشریح نہیں بتا سکتے میں شرتیاں کہہ رہا ہوں تو جن خبیصوں کو خود اسلام کی تشریح کا پتا نہیں ہے وہ مسلمان قوم کی رابری کیا کریں گے وہ مسلم قوم کے بچوں کو کیا جہاد کا درس دے رہے ہیں ہم ایسے جہاد کے کوئی قابل قائل نہیں ہیں ہم سب سے پہلے جس جہاد کے قابل ہیں کائل ہیں وہ یہ جہاد ہے کہ پہلے اپنے دین کو سمجھو پہلے اپنے دین کو پھر اس دین منو منو انج منو کے چمڑی لت دی لت جاوے مگر دین ایمان اندرو نہ جاوے توجہ ہے سی راخو نا سبحان اللہ ہٹا کے اگ پسند ہوٹی بوٹی بوٹی کیما کیما ہونا پسند ہوے ہو مگر اپنے دین ایمان تو ایک مارسا وال برابر ہٹنا پسند ہو نہ ہو گارا نہ بندہ بنتا مومن پھر تیسرا مرحلہ اس اتنے عمل کرنے دیں میں اس وقت عمل کی دعوت نہیں دوں گا میں جناب کو ایمان کی دعوت دوں گا کلندر اقبال فرماتے ہیں پختہفکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام وہ اندر زمانہ یہ ہو جا چلے کھڑا ہے ایمان ہی کچے نے ڈاوا ڈول نے کوئی لندن کے تانے سے اپنا ایمان دے بیٹھتا ہے کہ جی ہمیں باہر کی برادری تانا نہ مارے ارے پتا نہیں چلے ہاں ہرش فرش تین تانے مار دے تے تو مدینے دے تاج دار دے دین تو ماسا نہ ہٹے لا یخافون المت الم مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ملامتوں کی ملامت کا خوف کبھی نہیں کرتے سمجھ آ رہی تی آخو گے یار چشتی دنیا تھا تے تھانے تاریفا کر دی شاہ صاحب اسلام شاہ صاحب محمد بیٹھ کے گل فرما رہے سن کہ میں تاریف مستفا کو ایمان کی علامت نہیں سمجھتا کیوں کہ یہ تو کافر بھی کرتے ہیں کئی ختری نے جنہ نبی پاک دیا ناتا اے منائی چڑیا ہو وہ احتیاف تاب کائنات انہوں نے کام ایسے ساری خدائی کس دی. دی. طرح تاریخ تاریخی لیکن مننے نا اور خطری دے نبی سرکار کی تعریف چ کرے تو مسلمان ہو سکتا جب تک کہ کفر سے دل نہ رکھے اور نبی کے دین سے محبت نہ کرے ایمان اس پہ اور میں حدیث پاک بھی کتاب سامنے رکھی المستر کل الحاق یہ حدیث کی کتاب ہے میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تھی زمان ال الناس یج تم اون فل مساجے تھے لسا فی ہے مومن آکا نے فرمایا زمانہ ہوگا لوکی مسجد مال پڑھ گے مومن ان کو کوئی بھی نہیں ہوگا میں جناب کو سامنے ایمان کی حفاظت ایمان, داستے ایمان داستے کے خلاف اٹھنے والے حملے ان نشاندہی کرسان دا دفاع کرو بارڈر دا دفاع تینوں اج مل سکتا ہے لیکن ایمان کا دفاع کسی مسلح سے نہیں ملے گا ایمان کا دفاع ملتا ہے تو کسی مدیمے کے تاب دار کے غلام سے ملتا ہے چار جا توجہ ہے صحیح تو میں اپنی گل نان تو شروع کر لگا میرے کو مجید بما تفسیر حسینی موجود اے وہ ہے جیڑی حضرت سیدنا شیخ شیخ نقش بندیا فی زمانے ہی حضرت میاں شیر ربانی پڑھتے ہوں سن تفصیل حسینی توجہ ہے سہی ذرا کھو اللہ یہ ادھر ویکو جناب جی یہ ہے آلے عمران चौथा ते आयत नंबर एक सौ तुसा भी जाके खोल के पढ़ लिया मॉल भी गल करे क्ड के ते अंग्रेज की गल बगैर शाह साहब क्ड के वेख तो मनी करें मैनू एक कहता तू पैंट शर्ट नाम मन کھ کے وکھا کتنے لکھے میں جائی سو اس نے کھ کے وا مولوی پائیے فٹ پا لو نہیں وہ ویکیا حوالہ مولوی گل کرے فٹ حوالہ واس واسطے کھڈ کے پا وا اللہ کا قرآن راخو ن سبان اللہ اللہ بعد کتاب کا تھرونا ون تم تلا علائی کم آیا تلا کم رسولو سم بل فخد ہو گیا علا سورا تمست سب کے جا رب سونے نہیں مرکز فکنیا کے کہڑے نے جڑے اندر ایمان سے حملہ کرتے ہیں اللہ سونے پولو آیت نمبر سو اندر آیت دے اندر اللہ سونے مرکز بھی نشان دلی فرمائیے جس مرکز تو نئے نئے فتنے اٹھ کے حملے کرتے کھو کی کوشش کرتے ہیں کدھن کی کوشش کرتے ہیں اور ایک سو ایک جڑی آیا اس دے اندر خالق کائنات نے ایمان دہسن دا طریقہ دسیا ہے دو ہی دو ہی آ جاتا ہے چلانے گالی مکا تو راك نہ صبح اللہ سد کے جاوا ربا تیرے بولنے, تیرے بولنے تا. تا. کی کلام دیتا ہی میں کہتا ہوں جیسے مسلمان و... ٹی وی کو اپنے قریب ہاتھ کے ساتھ ریموٹ کنٹرول میں رکھتا ہے نا جب یہ قرآن کو اتنا ہی قریب رکھے گا یہ مسلمان دنیا کائنات میں عزت پا جائے گا جنہ ایک کجر خانہ میرے پہ قرآن پیا ہوں اتلی ہاتھ نہ اللہ دے قرآن تیری بڑی شان دور ہی تر کو یہ جہاں سہ سی چکلا کھے یہ ہر وقت ہاتھ نے سدکے جا بادشاہ جن بادشاہ آلمگیر ورگے جے سوندے سن تے سینے قرآن ہوں جے پاسا پھیرے سن تو قرآن ہوں جی اٹھتے سن, اٹھ سن. تے سدکے جانا اللہ سونے کا قرآن دیکھنا سال دے اندر ایک قرآن آلمگیر نے اپنے ہاتھی لکھنا ہے جو ہدیہ سال تو بعد بننا اس نال پورے سال دا خرچہ گھر کا پورا کرنا ہے گھر دے کے ساڑھا مکان وی قرآن ساڑھی آن وی قرآن ساڑھی شان وی قرآن میرا تے محل وی اوہی قسم وحدہ اولا شریک دی میرا نہ محلہ نہ دل لگ دا نہ لباس نہ لگ دا نہ گھڑیاں نہ لگ دا نہ کسے پنیاں دے اور سینسی چیزاں نہ لگ دا اے میرا تے دل لگ دا ہے تے اس خالق کے کہنات دے کلام نہ لگ دا در آنکھو نا سبحان اللہ تو دعا کرو شالا میں میرا لگا اللہ اللہ تو خدا ہوں پہلی آیت بھی تفسیر بیان کرن لگا. دوسری کریت بھی بات کر شریف نے فرمایا اے ایمان والوں من جیڑے کتاب اہل کتاب نہیں انہوں کسی گروہ جماعت کی اگر کسان اٹاط کرو گے فرما برداری کرو گے حکم منو گے یردو کم بہادا ایمان ایمان تو بعد کافری کر دے آئے کریم بحان کرنا اللہ نے اتاری کیوں توجہ فرما انسار دو قبیلے سن ایک اوسے دوجا خندرج دو قبیلے سن مدینے کے رہائشی اصلی انسار آپس بندر ہمیشہ پہلو جنگ ہی لڑتے سن کبھی بننے تو لڑائی کبھی جناب بکریوں تو لڑائی کبھی اچھی آواز تو لڑائی کبھی کسی لڑائی، جناب والا رحمت نے نو اسلام ونچیا مدینے بے تاجدار صلی اللہ نوی قبول کیتا مدینے بے تاجدار نے لڑدیا فرمایا میں تین لڑن دا فساد دا دنگے دا دا سبق نہیں دیا گا میں تینوں صرف ندی بین سمجھاوا گا شالا دے سمجھ آ جائے اگلے مسلے پہ حل ہو جان گے فرما ہوں دونیا پریلیاں شطانیا شا دا نام سی ہے یہودی ہے یہودی آن کے بہ کے جناب والا ہوں کی کیا کردہ کبھی جناب ہوشیاری دینا وہاں شابش سنا پھر تیر پیو سن ہاں جناب دوسرے بہادری جناب بندے ماردی جڑا دوسری جماعت والا دوسرے کبھیلے والا وہ آڈر میرا پیو ایج کردا سی آپس کے اندر سفر کرنے سر کر دیتے لڑائیاں بدڑے آپ زمانے حالی <سؤال> اتنے کافران کے کم ہوں سن ہاں میں بندے کیوڑ دیتے میں پچھ جا کافر ہی ہوگی وہائی رکھی تپائی کلا گراہ لاہ لاہ شوی دے چڑھ جانا بلے بلے بھائی ہاں جی سنا پھر تیر پیو کے کیا تی سنا فلادیا تیرے دادے کیا آدمی میرا دادا تو گھر بھی جانا سر بے لائی جانا سر یہ بندے آسان کن مار چاہتا نہیں چونچے مارے پچھوا پس بندر دوے لڑتا ہو ہوں کنڈر پڑے بانٹ کے شتان دیکھتا گیا مسلمانوں لڑا پیا جب لڑائی شروع ہوئی مدنا میں تاجدار چلیا میرے آقا ایم دار گھر صاحب نے کسی پر ہلوی سکیں گے فلانے فلانے بندے آپس لڑ پے ہاں لڑائی بڑی پکڑ گئی آقا میرے آکا سرکار تشریف آقا نے فرمایا زمانہ نہ جہلیت دیا گلا چکی پھر دے کی آپس کے اندر پرانے لڑائی جگڑیا دے فخر کر دے گیار سونے سلام دتا فرمائی بے بہادری چڑو اللہ سونے دا قرآن سنو اللہ واحد اولا شریک مولا نے قرآن سو جناب اتارے بے تاجدار نے قرآن سنایا یا تو یار کم بہ دان کم کافرین تھے نہیں بیٹھے خدا دیا بندیا گا اور فرماس مینو اللہ بیان دی توفیق دتی ہے تو سنن جو گا کیونکہ میں اپنے رابطے کیتا واضح سمجھانا مخلوق سمجھائی تو جا ما مان کسے چوبی نواب نہیں دیکھنا کیڑا بیٹھا کہ را خدا بندے ہوں قرآن اترا جب مدیمے تاجدار نے قرآن سنایا جڑے آپس لڑے کھڑے سن قرآن سن دے گئے نال نال رو نکل گئی تیر برفیاں آپس اللہ وحد لال شریف مولا نے نال فرمایا ہوا کئی تو فور میں کفر کرو بے بان علیکم آیات اللہ اور سونے دے دے جی قابو تھڑے گا اللہ فرما فاقا دے ہوا سر ہو گلا پہلی شاید رب نے خود دسی مرکز اسلام مرکز اصل ممبا کو رب سونے کا قرآن جو اتر آ ساری تعنا اور سبب ضرور پیدا اس سبب حکمت کی فرما فرما سے کسی گروہ کی کسی جماعت کی کسی ٹولہ کی کسی فریق کی اطاعت کرو گے بل منو گے تو کر دیں گے ایمان تو بعد واپس کافی کر دے معلوم ہوا اتوں سارا کچھ چلنا چلنا دس جنہ نبی سرکار جیسے صحابہ ہے لڑایا بولو بولو ادو بے صحابہ پر وڈے نہیں ہالے چھوٹے سر صدیق فاروق ورگے کیوں لڑ جھوٹے درجے سن نا جی نہیں پورے نو لڑایا تو پھر سمجھ ل جتھے لڑائی ایسے دی وجہ لڑکی ہے ہتا کے سچ کہہ گیا ہٹلر بہت سچ کہہ گیا اس نے کہا دنیا کینات میں اگر کہیں فتنہ نظر آئے تو سمجھ لینا اس کے پیچھے چھوٹے سے چھوٹے یہودی کا ہاتھ ضرور ہوگا میں حیران ہوتا ہوں کہ کافر ہو کر یہ کہتا ہے کہ فتنوں کا سبب یہودی ہے اور آج مسلمان ہو کر یہ کہتا ہے چنگا خدا لیا بندے تو to— so, فرماؤ دعا کر شالا سا غفلت دور ہوئے سڈا دل دے گفلک آئی سڈیا سوچاں قرآن تو ہٹ گئیاں رب رحمان تو ہٹ گئیاں نیسا کلم کے پڑھنے آئے مگر کلما سڈے دل چ نہیں پیا کیونکہ زبانی کلم ہانی کوئی پڑو بل گار پڑا کوئی my time for oh سم نہ ایمان سلامتی نہ رسبان اللہ اللہ دیا بندہ فرما میں کرنا میرے خال نے تمام فتنے کا مرکز دل خصوص مسلمان بے ایمان خوان آ فتنا یہ ممبا مرکز دسیا منشا دسیا دے کتوں نے اللہ سونے دا قرآن پڑھ کے وے اللہ نے فرمایا جیو گے جھوٹ آئی قرآن سچ آتا ہے, ہے تو پھر اونے ایک گل ضرور ہے قرآن جی سچا ہے تو پھر آپ ویلو بیٹھے توجہ شری اگ بیٹھا مدینے دا صدقہ جدو تیرے سامنے دھد دے پانی دا پانی کی پھر سوچی ایمان کتنے لب دے پیا کو بندے آگے رب سونے نے تحفظ کی گل میرے خالق کے نے فرمایا بچن اللہ, اللہ دی آیا دیا آیا تڑی دیا رہی کم رسول رسول تڈے اندر نے وی آ تم کی مطلب نبی پاک سرکار دی محبت دل چ ہوا محفوظ جے آنا سبان اللہ اللہ دے قرآن دین ندو قابو فڑیا پھر سمجھو تہن کسے ڈاکو نے نقصان دینا نہیں نبی سرکار متین سا مننا سچا مننا تصدیق کرنی ایمان آخری واسطے سر تیم یہ نہ ہو تصدیق اگر تصدیقِ خلل پیدا کرن والا کم کر بیٹھیں تو ایمان رہو جانا یاد رکھی اور میں ترے سامنے وضاحت کرانگا پہلا نبی سرور سرکار دا دینِ مطین جڑائی اس دینِ مطین دی وضاحت کرنا کہ دین حضور دا آنکھ دے کریس ہے انہوں نے نبی سرکار دا دین، تو سمجھ بیٹھا کوئی میں نبی سرکار کر کے بیٹھ لیا فوادی ختم کر کے آنا میں جب دن کی تشریح وکھی میں معاشرے دے دی رابر تو خالی نظر آئے میں سامنے مزاحل کر نوبارہ یا رسول اللہ یاد تو سبحان اللہ اے میرے تے فرمائش ہوئی ہوئی اے بھائی اے اس موضوع نو کھول کے بیان کرنا اور واقعی ٹھیک ہے وقت کی ضرورت بھی یہی ہے ایمان میں اگلے دن تو شریف پر سو تقریر کیتی ضلع باوال نگر اوتھے بھی پیران اور سسی میںوں انہاں جدوں ایمان دی تشریح کیتی جڑے بابے سن ناں تے بندے جناب جننے بھی سن انگلا منہ پائے کھڑے اندے نے یار 60 سال عمر ہو گئی ہے پہلی واریں سنیا خدا دی قسم کر کے اس واسطے، ان غور یہ سمجھ لے ان شاء اللہ جاوے گا سفر کافی ختم ہو جانا ہے. براکن سبان اللہ. غور فرما پہلو دین دسنا وا دی دین نو مننا ایمان دین نو مننا ایمان ہے ہن تیرے سامنے دین دی حقیقت دسنا دین داڑی شریف پگ یارو کے بنتا ہے یا کوئی ہوسا صرف سمجھی کڑے جی حج کر آیا دین پورا ہو گیا نماز پڑھ لیجیے لے مول جی, دی. جی کو ایسا دین دا پاسا دیتا دے کیڑا کام جہاں اپا نہ مربانی مائتہ نو دسنا چانا میرے سامنے فتاوے دی کتاب فتاوہ شامی شریف انو آمدنے دیوبندی وابی سننی سارے اس تو فتوا لکھوے نے یہ نبی پاک سرکار دی شریعت دی مستند کتاب ہے اس دے آوالے بھی چوار روپیا کرنا فرمایا ام مدارا مدار پانچ چیزاں کنیا چیزاں سبق جے تے یاد رکھنا پنجا چیزاں رڑائیے تے سڈا دین ہے کنیا چیز پانچ چیزاں پہلے نمبر دقادات عقید یہاں دا چالک دل ہے دل مننا خدا نبیا مننا فرشتہنوں کے میں من جنت کے نیں من لنگ آخرت کے, من آخرت کے, من کے, من کے من سارے نے منے گی او سراد کے نے منگی اذاہ بہ خبر ن کے نے من لئیں ایہارے عق بے نیں ک کا اداتے نہ نہ کھیادان بقرآان کے میں من لئیں آسمان نہیں کتابہ میں ب رسھولہنوں میں من لئیں انہ ہائ چ من ج سرکار دین لئے کہ آئے میں۔ اس دین بے کا ہو. پہلا اس دن کا جم لو پہلا قبول اگر کوئی ہوئی اگوئی اتکا دات دین کا پہلا جے دوسرے نمبر اتکا بعد آداب کی آداب کنہ کی کی نے مدینے بے تاجدار بار اخلاق نو جو یہ تو جی کوئی ناند بالکل جب دین دی گل ہو کر کرو یہ آخ د کی پیا قرآن حدیث بیان ہوسے تایا ہایا آداب دی گل پیا کرنا تو پہلو آدب آپ تو سکھا کلندر لاہوری فرماتا ہے اقبال فرما ہے سڈے دین کی امتدا کی سچ بچنا چاہنا ورنہ تو مہنوں کو توڑا ہے نا? اور پوچھنا دین دا پہلا جز کی دسیا عقید کی دسیادار رب دے بارے دل چننا رسولوں دے بارے کی مننا دے بارے کی مننے, مننے. رشت دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے جنت دے بارے کی رکھنا دوزخ بارے کی رکھنا تمام اتکا دت جہے ہیں نبی پہلا حصہ نے دم برما سا جا خلن لوگ سمجھی ہر شا برباد ہو گئی یہ مڈ سمجھتے پروبڑیاں شاخا ٹھنے بہادر چاہتے ہیں پہلو مڈ تو سہی ہوبی ساڑ پیا خلائی درتوجہ فرما جو سمجھانا پہلا جو عقیدے ملے دوسرا جل آداب ادبال فرماؤں سڈے دین کی لفت کا انتہا اشک انتہا پسند ہے ہاں ہوں تو جنو و جدید پوچھنے ہاتھ رکھو پوچھو سرکار جناب مسلمان ہے مسئلہ یہ ہے میں لبرل ساہوں کون ساہوں لات لا ہوں لوٹا لبرل کا مانا جان دے نا لبرل کو قرآن کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے توجہ نہیں کی تھی لبرل کو قرآن کی زبان میں کیا کہتے ہیں منافق جڑا ہر پاس لا الا ہا او ولا الا ہا اللہ فرما منافق میں کام یہ درد تھی ٹھیک بھی ٹھیک جے کسی نہیں آج لے لرل ہے ہے یہ کیا ہے یہ لیبرل ہے یہ بریلوی ہو تو لیبرل ہے یہ کوئی اور ہو تو لیبرل ہے اس کو میرے خیال کے تعنات کی زبان میں منافق کہتے ہیں جس کا مرتبہ جہنم میں ابو جہاں سے بھی زیادہ نیچے ہے ابو جال تے ٹھکانا لبنا ہے جہنم پر لبرل نو کتنے لبنا ہے بولو بولو یہ ہوں پتا نہیں تصا ل تو نہیں کرا دے کاڑاؤ کا اے لبرل بننا سوکھا ہی پر اگاں اگ نہیں نیو پچانے بڑے سمجھائی کلو خدا کی قدم کر دیا نہ فرماؤ فرماؤ آ, مسلمان دی بنیاد ادب مسلمان کی اخیر اشکے خدا دیا بندہ دنیا دا کم میں, پہلو آباد کر دیئے پھر برباد کر دیئے دا کام میں پہلو برباد کر پھر بانبو فرید بانو آباد کر دے ہائے ہائے ہاجو ہے عشق بنے عشکے تو اس شہری بندے جیسا جٹ دیہات بوٹی ہو جابی تارا درخت جڑی کوئی پتا نہیں لگتا آئی کہے پاسوں بس نہیں پتا لگتا اتوں پیلا ہی ہو جا سڑ ج سڑ ج کوئی پتا نہیں چن جان میرے والی بول چبانی چنتا ہے بابے فریدوں چن غالیل مدیر شہید چن دے کوئی پتا نہیں تھے منڈ مدینے میں پات سچ آسے شری تی انوکھی نین ملا لوگی دشمن بن کے دینے لوگی دشمن کے دینے اے تیار بنا کے لٹ لینا یار ایسے دری بلدے شانے جی کر بل دے گھر بال لا کے رکھنا سبھان ہوں اتر کلم بڑا ہوئی امک بال بولیا ہے جڑا فرما ہوئے اگرچہ میرے نشمل کا کر رہا ہے طواف اگر میرے نشمل کا کر رہا ہے طواف میری نواب میں نہیں تائرے چمل کا نفی اللہ تاری شور حال کو نہیں سبحان اللہ کلم والے نہ چمن دنیا چمن پرندہ جن نبی سرکار نے عشق بھی دین بھی آخرت پرست بھی درد نبی سرکار دے دین والا نہیں مل وہ میرے کلام دلے دلالے تھوڑا مگر یہ حصہ نہیں لبنا کلام جڑا دنیا فنا نہ ہو اپنے رب چ فنا ہو صحیح <سؤال> سبق یاد <سؤال> ہے <سؤال> پہلی شہ کی <سؤال> دین دن دن دوسرا آداب شیر سناوا اقبال کا اقبال فرماؤں الحمد الحمدللہ سن کے جاوا کلندرا کلندر لہری فرما دی سراب تل اندر تل اس کو عدب آہ! آہ! دین کی ابتدا ادب ہے دین کی انتہا آخنا آپ نہ بنیاد پرست نہ آیا میں اخبار اتنا مطلب ادب تو بھی آدھے ٹھیک نیو اج دہول نہ ادب نہ عشق عشق آم اس واسطے نہیں ہو سکتا انجیں خان خانے والے عشق بڑا دوکھے رہنا خان جاتے آشق چبڑا آدھا ایماندار پوچھلتے ہاتھ رکھو اشق لگا پیتا ہے بھرا؟ بھرا؟ لیکن بھرا؟ یہ عشق یہ لفظی جڑا ہے عشق نہیں یہ تو لفظ دعوے نے نا جھوٹ ہے عشق دعوی ہے یہ دلیل مانگتا ہے ہے دلیل مانگتا ہے اور یہ دلیل اگر پیش کرتا ہے تو غازی الدین شہید جیسا پیش کرتا پھر پتہ لگتا واقعی آج آخنا سبحان اللہ بندہ چل کے جاوا اپنی بنیاد نہیں, نہیں جن انتہا نہیں خالی نہ ادھر پورے نہ ادھر پورے دونوں پاسوں ادھورا لنڈے مسلمان لگے پھرتے نہیں جیسے چڑے کے پوٹھا کھو لیے ان جانا لگے پھرنے ساری ہوں توجہ فرما مدینے داجدار تین دین دا دوسرا جز کیے ادب ادب نے اخلا کے خدا میرا آخنا رسول اللہ دیا ادب دے اتنے میرا پورا فضا دے ادب ایک میں میں کہڑی شاید سناوا ادب پورا جمعہ کیس لے کے سن لو تگ لگ ادب شاید کی ہے نویں خلا سکی سلطان باہو فرما بے ادب نسار Yeah. and um, بندہ توجہ فرما تیسرا جز نبی کا عبادت کی عبادت چوتھا جز معاملات لین دین آپرس دے پنجواں جز اکوبات سزاو کی نبی سرکار دی شریت سزا چور دی زانی دی سزا شرابی کی سدا تحمت کسی پر بدکاری کی تحمت لگانے والے پر سدا پانچ جوز نے حضور دے کون سمجھ لگی نے تو نراداری سمجھی کر نہیں سمجھی کر سمجھا میں پانچ وقتی نماز پڑھ کے دین پورا کی اللہ فرماتا یا من خلو فل میں کافی والا دین میں پورے پورا داخلہ جاؤ پورے پورے والا خطوات تباد ان لگنا تم من مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ اللہ دا ہے پیائی ایمان والو دین پورے بولو بولو دین پورے داخل ہو جاؤ کی مطلب تو آدھا کوئی کم دین تو بار نہ شیطان شیطان دے کی دی پیروی ہرگے بڑا خلا دن جی وہ برباد کراخرت ہی برباد کرا دونوں جہانوں میں نے سارے بابے آدم کی حالانکہ سبانتی نے تو قسم سی بابے آدم کو کہنے لگا وا کال لکھ مال आख लगाओ मैं तुम्हें अपने रातों के रब की कसम खा के आना वा मैं तो बड़ा खैर खा वा मैं तू चाई देना जे तुसा हमेशा जन्त चह जाओगे मेरी गल मन लो दाना खा लो अला बंद जन्नत नवी हजरत आ दम ली सलाम का रहना गवारा अमन तो सुकून नहीं किया समझ लगी दुनिया में इंसान का अमनते सुकून रैना गवारा शैतान करता नहीं توجہ ہے لیکن یہ اس کی بات ہے جو بابے آدم کا بیٹا اپنے آپ کو سمجھتا ہو توجہ ہے جو اپنے آپ کو بابے آدم کا ہاں جو یہ سمجھتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے جڑا بندر بھی اولاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا انہوں اس گل کا پتا نہیں لگتا ہاں سکول کی کتابوں میں شاہ صاحب لکھا ہے ارتقائی نظریہ ڈارون اور اس کے علاوہ یونانی اور بعد کے یہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں انسان یہ جو شکل ہے انسان کی یہ ترقی یافتہ شکل ہے ارتقا کی منزلیں اس نے طے کی ہی ہے پہلے وہ کہتے ہیں جناب اے, کائی پیدا ہوئی پانی میں کائی سے کیڑا بنا کیڑے سے جانور بنا جانور تو آگے جناب بندر بنیا تے بندر تو پھر حضرت قرآن سے سائنس نکلی ہے میں کہا چارہ کر رہا ہے نکلی ہے تو پھر جناب جی باندر کی اولاد بنتے ہیں کیوں بھائی دوبارہ جی ترقی نہیں جی کرنی یہ ترقی نہیں چاہیے तो और बड़े हुए आई चाहिए थोड़ी तरक्की है बंदे तो चाल मारी बा तो जाकर होते है हाई हाई हाई। मैं पूछता हूं कि ऐसे नजरियात पढ़ाने वाले कौन को किस शब्द की तरफ ले जा रहे हैं ईमान से बताओ कुरान है हमने तमाम इंसानों को आदम से पैदा किया اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور سدکے جاوا مدینے دے تاجدار تو آکا نے ان اللہ خالہ آدم دم صورت ہی فرمایا بے شک اللہ نے آدم کو اس کی شکل پر پیدا کیا آک نہ صبح اللہ مٹی لیے کندھے تینوں پتا کی میں کس سطح تقریر کرنا ہوا میری تقریر سننے واسطے دو چیزاں گوارا درکار نے ایک شعور ہونا چاہیے دوسری غیرت تو ہونی چاہیے بے شوڑا ڈنگر کھوتا غیرت بندہ فقیر دی تقریر نہیں برداشت کر سکتا سمجھ سک جی آ سکتی قطرہ جی نا ہوا ہے اقبال سچ کہہ گیا اگر یکترا خون داری اگر مشتے پرے داری بیا تا بیاہ تا بات تو آ میرے میں تینوں پھر سکھاواں بس مینو کترا خون دِس خون کی گل نہیں کرتا جاسپتال میں اس خون کی بات کرتا ہوں جو حسین جہا خون مولا حسین دی رضا میں سی غیرت والا خون نہیں سکا شکوا لاما اقبال شکوا کر گیا مسلمان دی تو خون نہ رجا چون میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ رضو باقی نہیں ہے نماز باقی, باقی نہیں ہے <باز> <باز> اگر یکتر <باز> یک خوں داری اگر مشتے پرے داری بیا بات طریق شاہ بازی ہاں تینوں میں باز دیوال دساں بات کردہ یہ گرج بڑے کھڑے ہیں نا ہاں گرج کا کام ہے ہمیشہ اوپر کی پرواز کی بجائے نیچے ہی رکھتی تو مسلمان مردار کا طالب نہیں ہوتا یہ طالب مولا کا رہتا ہے دنیا اس کی تالب ہوتی ہے کافر اور مومن میں فرق ہے علامہ اقبال کو میں نے پڑھا تو علامہ کہتے ہیں میں دریا کے کنارے پر پھر رہا تھا گھوم رہا تھا اللہ اللہ کر رہا تھا تو مجھے حضرت خضر علیہ السلام مل گئے میں نے جناب خضر سے عرض کی حضرت میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوں فرمایا کیا ڈھونڈ رہا ہے فرمایا عرض کی حضور میں مومن اور کافر کا فرق ڈھونڈ رہا ہوں اور توجہ ہے کی ٹھونڈنا پھرنا وا مومن دے کافر دا فرق لبدا پھرنا وا فکرا سا بے فکر ہی ٹونڈنے سٹیم روسٹ کم لا بول جی بس جی گل ٹکر کی گل کرو یہ بڑا اور ہوا کھلا میں پتر جن بغیر نسو گے نہ جی سڈا پتر ہال جمداب ہالے ٹھیک पहले मनसूबा बनाया होंगे मैं तो अपने बेटे को ना खुदा दसम करके आना रिजक की फिक्र रखना ये ते डंगर भी नहीं रखते जे तू आखे रिस्क जे तू आखे रिस्क मिलता है हथाते पैर सप बनाए ने انہوں نہ ہاتھ لائے نہ پیر کیوں لایا کیوں انجدے جانور بنایا رب و کھانا چاہتا دیکھو جا لکھ کے تعنات بغیر ہاتھ پیروں تو سپ میں روزی پہ دینا تجوی نہیں میں کوئی آخ جناب روزی ملتی ہے روزی مردی طاقت اللہ نے چونٹی بنا دیتی دی کمزور چونٹی یہ بھی دیکھا دی دی اگر کوئی میں کے گا ملتی کدو ایم ای کیا بیس باہر کہڑے دفتر دا ملازم اونا لب جاندی کہ نہیں لبھی پر بول لبڑی <تصفح> اینو نہیں لبڑی ہے جنا جو دین نہ بیچے ایمان نہ بیچے یہ فکر نہ رکھے چلنے آ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے خضر سے پوچھا جناب فرمائیے کافر اور مومن میں فرق کیا ہے تو مجھے خضر نے کہا کافر کی یہ پہچان کیا آفاق میں کم ہے مومن کی یہ پہچان کے دن اس میں ہوا اقبال کافر ہمیشہ دنیا میں غرق ہوتا نظر آئے گا مومن ہمیشہ دین میں غرق نظر آئے گا اور کھدائی اس میں غرق نظر آئے گی جو ہے جا کیوں کمتے بھی کھڑا تھے دین کی غرق ہونا وہ فکر انگل لدا ہونا ہے اپنی قبر حشر نبی میں دین قرآن دا دا فرق حضرت کنانے دین, دین دے پہلے کی دے دوسرے ادب تیسرے عبادت کی عبادت چوتھے معاملات لین دین پس نے سزاوز نے تشریف کرنا دس چکیا وا کی نے آداب دس چکا کی نے عبادت دسنا وا کینیاں نے دسا سان پچھا تسا جو مولوی سن سن کے کورو پٹی کھلے گا پتہ نہیں کن کوئی خنے نے جی کوئی بے خن دے میں کو لباد کنیاں نے جنا میری تقریب پہلو یہ بات نہیں میم کرنی چاہیے عبادت نے پنج کنیا نماز روزہ حج زکات جہاد بولو بولو کی جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں یہ اسلام کی عبادت ہے اور یہ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے ایک بیرون ملک ایک اندرون ملک بیرون ملک جہاد حاکم پر فرد ہوتا ہے حاکم اسلام پر وہ کافروں کے ساتھ جہاد کرے اور اندرون ملک جہاد یہ ہے خیر الجہاد کالے ماتو ہاک اندر سلطان جابر جابر کل میں حق کہہ دینا یہ بہترین جہاد ہے توجہ ہے کوئی نا یہ کوئی جہاد نہیں ادھر سے بم اٹھایا ادھر مستد میں مار دیا ایجنسوں کے کہنے پر تخریب کاری دہشت گردی اسی کو کہتے ہیں خلا وحدہ شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے جہاں حاکم کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ, وہ جہاد ہے جو مولا حسین نے کیا مولا حسین نے تلوار نہیں اٹھائی مولا حسین نے اس کی غلط بات نہیں مانی آگے اس نے ظلمن قتل کیا مولا حسین نے ہاتھ نہیں اٹھایا مولا حسین نے اتنا ضرور کیا اس کی غلط بات مانی بھی نہیں حق بھی کہہ دیا ہے اور میرے آقا نامدار نام دار فرماتے ہیں سید ال ایک میرا چچا حمزہ ہے دوسرا وہ شخص ہے جو جابر سلطان کو حق کہہ دے وہ اس کو قتل کر دے وہ فرمایا سید ال ہے لوگ کہتے ہیں کچھ بے وقوف احمد کہتے ہیں مذہبی اپنے آپ کو کہنے والے کہ امام حسین کو سید شہادا کا لقب کہاں سے ملا ہے میں نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا کہنے لگے کیوں میں نے کہا حضور فرما گئے ہیں حدیث میں میرا چچا حمزہ سیدا ہے اور وہ شخص جو حق میں اسلام کو سچ کہے وہ اس کو قتل کر دے سید شہادا ہے تو امام سے بتاؤ امام حسین نے یدید کو حق کہا کہ نہیں تو پھر سید و ہوئے کہ نہ ہوئے سباد بندے دن ایجنسیاں جو آج مر سکتا ہے وہ کل بھی مر سکتا تھا لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایسے ہم اہل سنت و جماعت ہے ایسے فسادات کے قائل نہیں میرے آقا انعام نے درجہ بندی کی آقا نے فرمایا برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں طاقت تو زبان سے روکو زبان سے طاقت نہیں تو دل میں برا جانو وغال کا دا ایمان یہ کمزور ترین ایمان ہے اس کا مطلب ہے جو برائی کو برائی نہ سمجھے وہ ایمان سے ہے حضور نے درجہ بندی کالے واسطے فرمائیے پہلا کام ہاتھ سے روکنے کا کس کا ہے حاکم کا کس کا آپ روکنا کوئی گانا پہ سن دیں ٹیپ جا کے بن رہا میرا نہیں کھڑا ہوگا جہاں پیسر ہوا جدو آپ پھر کے جن شاید باتیاں کسی کو نکل تو جانا سارے رہنے جو سارے تھڑ پہ اسے حق کے بنتا تھی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جہاد بالقول زبان کے ساتھ جہاد جس کو مناظرہ کہتے ہیں جب حضور سرکار نے درجہ بندی کی ہے پہلا درجہ ہاتھ سے روکنے کا حاکم کا ہے دوسرا درجہ زبان سے روکنے کا عالم کا ہے یا اس کا جو دین کو سمجھتا ہے تیسرا درجہ عوام الناس کا جن کو جناب زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو ان کا فرض یہ بنتا ہے کم از کم برائی کو دل میں برا جانے آقا انعام دار کی اس حکمت پر قربان جاؤں پہلا درجہ ہاکموں کا تھا اگر بلا اگر اولا, اگر کوئی اور شخص پیر کا حاکموں کا کام کرے گا تو پھر فساد تو ہوگا یا نہیں ہوگا انہوں نے کیوں کلاچر کو اٹھایا اور پھر ان کو کلاشن کوف دینے والے کون ہے یہ ساری کہانی پریت کہانی یہ تم خود جانتے ہو پہ قرآن کو دس گیا کوئی نہ قرآن کو پہلو جیدو دس گیا دو دوستی دی سنگلی. لائن اہل سنت وا جماعت کا پیغام یہ ہے جو صوفیاء کا مذہب یہ ہے دین ایمان چھٹے نہ ہاتھ کسے اٹھے ایمان ہاتھ کسایا اللہ دلیا جا گول سونا مذہب دس گیا نا آخلا سبھا نا اداسیا بندے توجہ فرماؤ ہونے بات کنیا نے پنجوی پانج عبادت جہاد اور عبادت ہے اس عبادت کلندر لاہوری علامہ اقبال بولیا تیگو تو فنگ دست میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہے محت کی لذت سے بے خبر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 یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوست تھا کمر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ ہے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرض ہے تو ریبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگ دراخ میں صبح بھلا انگریز اللہ میں تم سے پوچھتا ہوں انگریز کے لیے تو جہاد فرض ہے وہ تو باطل کی حفاظت کے لیے سے لڑ رہا ہے اور مسلمان تو اپنے دین کے تحفظ کے حق کے تحفظ کر لڑنے کو تم حرام کہتے کیونکہ اس وقت کئی ایسے مرزے جیسے عالم تھے جو کہتے تھے میں نبی ہوں پیغام لے کر آیا ہوں جہاد منسوخ ہو گیا ہے علامہ اقبال نے کہا یہ کیسا نبی ہے جو جہاد کے منسوخ کر رہا ہے جبکہ کہ ہر نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ کسی نہ کسی فرور سے ٹکر کھاتا ہے ہر نبی آتا ہی اس لیے ہے وہ نبوت ہے مسلمانوں کے لیے برگ حشیشیش جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوقت کا پیام پیام اقبال فرماتا ہے وہ نبوت کیا ہے وہ تو بھنگ ہے بھنگ یہ گے دے جاؤ تو سوندے جاؤ تو پشواریاں بنوان دے جاؤ تو لڑے جاؤ ہاں جی میں کھادی نہیں بیٹھے توجہ چلے ہاں کوئی کام بھی اپنی طاقت کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوا ہے ازل سے ہے جرم ضائفی کی سزا مر گئے دیکھے جو چونتی کمزور ہے مردا پتا بھی نہیں لگتا مزہ لے جی تیرے اندر طاقت ہوتی حضرت شیر خدا ہے در کرار والی سارو خیال والی طاقت ہوں دی دے کیوں تو ہاتھی دے پیر تھلے <laughs> چونٹی واگو آؤں <laughs> بہرحال دوکر شلا اللہ بھی دی ہندی سمجھتا فرمایا اے باد نے پنج پنج باد معاملات بھی پنج جے ایک مالی لیندا ہے نا پس دے اندر اک نکاح شادیاں اے بھی معاملات تے جا جاندے نے مخاصمات جھگڑے اپس دے اندر جڑے ہو جاندے لے اے بھی انہاں معاملات تے جا جاندے نے امانتائیں بھی آ جاندیاں نے اک دوسرے کول میں رکھنے ترکہ بھی اے بھی معاملات تے جا جندا ہے ترکے بندہ مر جندا ہے پیچھے جائداد چھڑ اللہ نے علمی تقسیم کرتے جڑے قانون درسے نے رب سونے نے پرانے مزید اندر پورا رکو اتار چھوڑیا کنے ہو گئے پانچ معاملات بھی کن پانج پانج ترکے مالی دین، نکاح ترکے، پانج کی معاملات جی. اے میں سن چلیا تین صاحب ملنگ جہر جانے درخانے قرآن کہ جی لیکن لندن سے قرآن سمجھا میں نے مدینے کے تاجدار سے سمجھا لندن لن سے قرآن کیا سمجھ آتا ہے جو کہتے ہیں میٹرک شرط ہے میں ان سے پوچھتا ہوں میں اگلے دن صحیح بار گیا مدرسے گیا تو میں پوچھا جی شرط میٹرک بی اے فلاں فلاں شرط میں نے کہا جناب میں پوچھتا ہوں جناب سے بخاری شریف کا جو امام ہے لکھنے والا ابو علیفہ کو قرآن نہیں سمجھ آیا داتا کو قرآن نہیں سمجھ آیا بابے فرید کو قرآن نہیں سمجھ آیا خاجہ کو قرآن نہیں سمجھ آیا میں حضرت شیر ابانی کو قرآن نہیں سمجھ آیا مرشد لجپال پیر سیال کو قرآن نہیں سمجھ آیا میں خیال انہوں نے انگلش نہیں پڑھی قرآن سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا کہنے لگا جیسے انہوں نے سمجھا ہے ویسے تو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں میں نے کہا پھر سمجھ لے خدا کی وہی کو سمجھنے کے لیے وہی یہ شیطان کی ضرورت نہیں وہ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مستفا کی غلامی کی ضرورت ہے مرادوں کے ساتھ کر دیں دنوں بگایا تھا جدید دور ہے کیا ہے میں کہا جی دور جدید ہے جانا چاہتا ہاں جدید توجہ چوڑا دور کو جدید کہہ رہا دور زمانہ زمانہ تو وہی ہے چاند وہی ہے سورج وہی ہے آسمان وہی ہے زمین وہی ہے ہاں پائی بیٹھا بس ایک نوے باقی مزہ نہیں یاد رکھو پا سا بندہ تبج فرما ہوں سزاواں بھی خون کا بدلہ خون خون کا بدلا صدقے اللہ سونے قرآن اتارے لائن تیرے سمجھا میں جو ہو گیا مسلمانوں کو دو کاموں کے قریب کرو باقی سب ایک تو محفل ناپ کریں محفل ناپ عالموں کی کتابات سے دور دوسرا حافظ قرآن بناؤ جس سے محض قرآن پڑھے لیکن سمجھنا عالم نہ بننا دینا میں حافظ نہیں لیکن حضور جوڑیا کا سڑک قرآن کو سمجھنے آ رہتے ہیں کچھ نہ کچھ سمجھنے آ رہا ہوں تو میں چیلنج کرنا پوری دنیا پھر پھرنا وا اللہ مہربانی فقیر کلا کسی جگہ پٹیا نہیں مہربانی بڑی اگ لگی سرلیاں جہل کٹا پہ آ کے چیشتی تکبر کر رہا ہے جہل کٹیا تیندی سنیمت اور تکبر میں فرق کا پتا ہی نہیں رب کا فحادث حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں عزیز مصر کو مجھے, ہاں مجھے مجھے مال کے خزانے کا وزیر بنا دے انی حفیظ علیم میں محافظ بھی ہوں اور بہت بڑے علم والا بھی ہوں اور کیا آتے گا نبی تکبر کر گیا نبی تکبر نہیں کیتا نبی اللہ دیتی نعمت فرمایا فرمایا تکبر ہے آپ کو بڑا سمجھنا اپنے اندر خیال ہو میں چنگا ہوں, وہ شیتان اکھنا میں مینو رب سنے کرم کیا سدھا مل سزا وانے پانچ ایک خون دا بدلا بولو بولو خون دا بدلا خون یہ اسلام کی سزا ہے پہلی نمبر دے دوسرا حد سرکا چوری دی سزا ہاتھ کٹو تیسرا زنا جنادی سزا شادی شدہ ہے سنسار کرو غیر شادی شدہ ہے سو کوڑے مارو مارو جو ہے ایک سزا ہے بولو بولو چوتھے حد ہد چار گواہ ایک ہی الفاظ بولنے والے نہیں پیدا کر سکا تو اس پر اَسی کوڑے سزا توجہ ہے تو جی ماؤ جائے مولوی تحمت لا کے مسیحوں باہر کسیت ناراض ہو جائے نا مولوی مولوی صاحب سلام نہیں کیتا پکڑا گیا وہ ہالے وہ منہ چل ہوتی ہے اخبار والے لکھائیں لکھائیں کیا ہے خدا دی کرم کر کے انا نبی شریعت اسلام ہو مار ٹمب سور بنا دیتانہ پتہ ہی نہیں مومن کی عزت کتنا بارگاہ رب العالمین میں قیمتی ہے سویا چلے ہر معاملے واسطے دو گواہ نے پر سد کے جاوا اس معاملے واسطے رب نے چار گواہ شرط رکھے نے لفظ کو بولن اگر چیک لفظ ایک لفظ لگے پیچھے کر دیتا چار گواہ اوڑے پینے گے اسی کوڑے کہ ایک صحابی کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ انہوں نے حضرت فاروق کے اعظم کے دورے حکومت میں ایک شخص کے بارے میں یہ کہا آنکھوں سے دیکھا گواہ اور ملائے جب گواہی دینے کی باری آئی الفاظ بدل گئے فاروق اعظم चारू نے فیصلہ جاری فرمایا قاضی کے راستے سے فرمایا چاروں کو کوڑے مارے جائیں حضور کے صحابہ پر وہ کوڑے برسے کون کون سیدنا امام جعفر صادق نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا اللہ نے چار گواہ کیوں رکھے ہیں بتا امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا امام جعفر صادق کو فرمایا حضور اس وجہ سے رکھے ہیں تاکہ مومن کی عزت پر کوئی آدمی ایسے ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ کرے لچب تازی لتان ہوتی تو الٹا پیسہ کما पर कोई नी यार याले दे मौल भी बाकी कोई हथ लाया तेन फटके दस देंगे तू बड़ा कमीना मानबीआ रा बुरा चक्रर करके पतो तो पर होटलों में फहरिया रात नीन बजे एक गड् आ रुकी उत्ते लिखा तफरी छतरे बकरियां छतरे बकरे निकले कुड़िया चौदह साल त मुंडे भी चौदह पंद्रह साल तक उन्होंने सी छेड़ू आोफेसर साहब میں کڈے ڈولہ کڈے میں مولوی لے جائے درس میں کسی نے آپ میرے کل میں سیر کرا کے لایا ان میرے گولی مار گے کہ نہیں میتر مارن گے کہ نہیں مارن گے میں دسا بڑے گھر آ میں ٹائی سیر کی پگ رکھی ما داری میں رکھی میرے دس بریک نے میں کسی ہاتھ پاندیاں سو بار سوچاں گا کے کوئی ہوگا اشارہ کرتا کے ہوٹل پر ادھر جا رہی ہے ادھر ادھر گیا گیٹ والے پسے رہتے ہیں وہاں دسو بھائی مانو میں پروفیسر اگوں نی لگیا میرے نالی تو میں جان کے آخیا تو کسکی پروفیسر آیا تو نسیا وہ پیا جانے میں کھلو جا تین میں چار دس रुपए की जुत्ती मो रखी बैठा मैं पिछ रखे तो चुप लैन गए जुटी अख थले चुकी जाएगी जिन टी लगी जुकी अख थले ना हो سب کے جاوا سلوانت تو جڑا سکول پڑھائی کرن پتا نہیں جی مستفا دا پتا لگ جا پیری رگا چون گا جہرا بابے فریف کی راگ چایا ہے توجہ ہے صحیح آخر سبح اللہ پیر میری گل اللہ کے قرآن ہی قرآن دے من والے توجہ فرماس چوتھی حد کلف تحمت کی حد ردت ہو جائے نبی پاک نے قدر کر دو سلام جڑا چڑھے گا انہوں قدر کر دیو یہ ویخ کے جب فرد ہے پہن قدر کر دیا اے یہ پنجام نے انداز دیا بندے اپنا دو فرما ہوں سدا بھی پنج ترتیب سن لے ترتیب خلاصے اور سمجھا نبی دا ان پنجا چیزیں تو تو کا نو سکیا داخانے آداب سے عبادات چوتھے نمبر اٹکا داتا داد دس دیتے عبادت پانچ دسیاں عبادت پانچ دسیاں معاملات آم دسے اور جناب جی سزاواں بر حق من کا ایمان جنہیں انہوں کسی تجرت جنہیں انجا کسے شہر ہلکا چر سمجھا ہوا چر سمجھا پرواہ نہیں کیریت کے کفر میں مبتلا ہے ایمانو چاہ تویا میرا دی. شریعت در سارے عزت عظمت نگاہ اگر ان کسی ایک ایمانو سیدنا امام آب ابو یوسف رحمت اللہ سامنے ایک مسئلہ گیا کہ ایس بندے آخیا تدو شریف خاس کی جا یہ ہزور پاک نسند سی یہ آخیا گیا دیکھا گیا بھائی کیا ہزور نور پسند سی کھا اگوں حضور نو پسند سی مینو پسند کوئی نہیں اینے حضور دی پسند نا پسند جان کے کیتا ہے کیوں پیتا امام ابو یوسف نے فرمایا اس کو پھانسی لگا دیا جائے جو چیز آقا کر نام دار کو پسند ہے یہ مقابلے میں کیوں کہہ رہا ہے مجھے پسند میں یہ ایک اور بات ہے کہ طبیعت کسی شہر کی طرف مائل نہ ہو وہ آدمی مجبور ہے لیکن حضور کے پسند کے مقابلے میں فرد بنتا پسند ہے میری طبیعت نہیں منگی لیکن میرا ایمان آدر توجہ سدھا گل ودا دیا بنڈیا ملا کڈالا کفر ملا کس دکھ دریت میرے کو شاہ صاحب کی ملا اسلام اور شری جاد سید احمد بن محمد خماری حسنی مصر کے اس کا ترجمہ احمد میاں برکاتی نے حیدرآباد سے کیا ہے اس کی تقدیم اور پیش لفظ ڈاکٹر محمد مسعود احمد ایم اے پی ایچ ڈی نے کیا ہے پی ایچ ڈی اس نے تقدیم پیش لفظ لکھ کر اس کو شائع کیا ہے خیال سمجھ آ رہی نہیں یہ کتاب حام بک اینڈ کمپنی اردو بازار لاہور سے مل جاتی ہے اس میں لکھا ہے استزائے شریعت کا تو یہ حال ہے اس وقت کہ جامعہ الازہر کا آپ نے نام سنا ہے یہ کہاں ہے مصر میں آپ لکھتے یہ ہیں ہی مصر کے جنہوں نے عربی میں یہ کتاب لکھی ہے وہ رہنے والے ہی مصر کے تھے آپ پہنت ہو چکے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا الازہر میں جو انگلش پڑھنے والے لوگ وہاں پر ہیں اور جو جناب رڑیا مڑیا کھاتا اتنے رڑیا کھڑا فرمایا وہ لوگ دین کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے کھانے کھانا شروع کر دیتے ہیں نبی <س prevents> کی شریعت کا مذاق اڑانے کے یہ استحدائے شریعت نماز پڑھنے والے کو دیکھا تو مذاق اڑانا شروع کر دیا داڑھی والے کو دیکھا تو ٹھا اڑانا شروع کر دیا دیکھ پہ بکرا پہ اجاندی اور چھترا پہ جان دیا پہ جان یہ الفاظ کہنے والا مرتد ہے کا فرے ایمانو کارے نبی سرکار دین شریت کا مزاق چا اڑایا بندائی جب میرے نبی سرکار ہر جل تعلیم کرے کسے جلد کا مذاق نہ اڑاوے مزاق اڑا والا ایمانو کارے جو جا میلا فرماستا ہلے آیا دی آیا تنہا دین کا ہی ملاق تو سونا ہے بعد ایمان کوم تصا اپنے ایمان تو بعد گئے جب ملا رکھنا پگ رکھیے اے نبی سرکار دے دین دا چھوٹا جج ہو جج ہو جانور د پوچھنے چاہے ایمان و خارج ہو جائے گا جا کیونکہ نبی سکار کی سنت مبارک کی تحقیق کی ملا کڑایا کافر مرتا ہو جاوے گا یہ کلمہ بھی منہ تو مر گا ایمان والا ادو ہی بننا نبی سرکار کی سنت میں لے آ کے محروم میں نبی سرکار توجہ ہے استخفاف شریعت کفر ہے استہدائے شریعت کفر ہے انکار شریعت کفر ہے ان وچوں کی سے ایک جزت توجہ رکھنا اور میں تیرے سامنے لیانا چانا گال میدان چلیا ہوا رڑکاں میں بڑا تھا کہ آج شویرے ساری راہ سفر کر کے دو اکھاں سے دولتا میں پھچ رہا ہے موڑ تو آڈے کولا پڑھ کے اللہ سونے توفیق جتی ہے بیان دی تو آڈے ویچے ہے سونر کی توفیق کے کوئی نام ہاں تو داد قسم کرے ہوں پنج نے دین دے جز کنے نے ایک جز کا بھی انکار کرا جڑا کے میرا ایک جز کے ساتھ تعلق نہیں وہ پارے مومن تو وہ ہے جو سارے اجدار کو سچا مانے آخر میں ہر جز کے اتنے جان دے دیاں گا کہ ان جذبہ ہو رہے ہی مومنٹ سمجھ لے ایت کا عداد، یہ ہر کسی کے ایمان کی بات ہے ہر کسی کے دل کے ساتھ ان کا تعلق ہے آداب بخلا کے محمدی کا ہر کسی کے ساتھ تعلق ہے عبادات ہر کسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے سوائے جہاد کے بھاگ سمجھنا جہاد کا فریضہ عوام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا حاکم میں اسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ جہاد کنہیں کرنا ہے میں موٹی ساری مثال دینا میرے آکا انعامدار مکے تھا تلوار, تلوار, تلوار نہیں چکی اس وقت, وقت تلوار جب مدینہ تل منورہ میں تشریف تلوار لائے تلوار تو آ کر اللہ د محبوب نے دعا منگی میرے رب سونے میرے واسطے سلتنا طاقت نو مددگار بنا دے ایتھے اتے نامدار حاکم بن گئے فوج تیار فرمائی ایتھے نبی پاک نے فرمائی پر فرما آکا نامدار نے قوانین فواجی پر پہنچ رہے فوج تیار فرمائی میرے کمڑی والے سرکار نے فرما کے نامدار نے قانون جاری فرمائے قانون جاری فرمائے جہاد اٹھ کیتا ہے پھر تلوار اٹھائی جاکم دا درجہ ظاہری حکومت دا مرتبہ میرے آکا نامدار نو اللہ دی طرفوں حاصل نہیں ہویا ان چر آکا نامدار, نا نامدار نے تلوار اٹھائی نہیں جدو آکے نامدار حاکم بنے نے تھے آن کے ظاہری حکومت ان باطنی آقا بھی تھی باتنی طورتے تو میرے آقا ساری کائنات کے حاکم ہے نا راکھو نا قواہ سبان اللہ آقا دار ازل سے حاکم ہے اور حاکم رہیں گے تو میرے سونے محبوب سرکار نے یہ تھے آنکھوں توجہ رکھنا جہاد کتنے کرنا ہے حاکمیں اسلام نے بولو حاکمیں اسلام نے اچھا معاملات لین دین یہ دین دا جز خرید فروخت کرے لے جن بھی ایسا کرنے آ, ان کو معاملات کہتے ہیں مثلاً مال نکاح شادیاں جھگڑے جی ترکے سارے معاملات نے ان کو ماننا بھی کیا ہے ایمان ہے انہوں مومن دا تعلق ہے جو دین دا جز جو, جو ہو گیا اچھا اگے آ جناب سزاو ہوں توجہ رکھ عبادتوں میں سے جہاد عبادتوں میں سے جہاد ہوں سمجھی دشمن کتنے سٹ مار عبادتوں میں سے جہاد کے قریب نہیں جانے دیتا اس کو کیا کہتا ہے بولو ہوں جہاں دہشت گردی سمجھے گا ایمان رہا انہیں تو نبی سرکار دین نو کی سمجھا انہوں انکار دہشت گردی کا لفظ حضور کے دین کا مطلب ہے یاد رکھنا میرے آقا کے کسی حکم کو دین کے کسی ذر کو دہشت گردی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نام دہشت گرد سے لفظ ہاں جب کسی کے کام کو دہشت گردی کہو گے تو تم اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہو چلے میں پوچھتا ہوں او ظالم اگر مدینہ کا دہشت گرد ہے تو دنیا کائنات میں امن دینے والا تھا اور پھر یہ دہشت گردی ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے باقی ایٹم برسائیں تو امن ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے تو ہو جاتے ہیں بجمہ یہ کیسی دیشت گردی بات سمجھنا دیکھ دشمن کی پھے نگاہ رات کے بیٹھا ہے تو اجتماعہ تے زور رکھی کھڑا ہے کس نے جذوی عمل چا دسنا پاک داڑی چا رکھائی سرائے دن اجتماعہ تے عیاشیاں کھان پین ہو تھے چنگا چوکا مل گیا تے سیر کیتی تے ور واپس آ گیا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کوئی اجتماع کے ساتھ دین کا تعلق نہیں ندینے کے تاجدار کے دین کا کوئی اجتماع میں آج کہہ رہا ہے جہاز کرو جہاز جہاز کرو جہاز میں کہتا ہوں بیرون ملک جہاز کیا کرو گئے تم تو اپنے گھر میں ندی کے تین کو نہ سمجھ سکتے ہو نہ بازار کر چلا تم اتنا توفیق نہیں خدا کی قسم اٹھ سنو جتنے اجتماع ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ کسی نے نہیں کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اجتماع کے بعد یہ صرف ایاچی ہے مسلمانوں کی فکر کو برباد کرنے کے لیے بہت جزوی چند آمال بتا کر میرے آقا انعام دار کے پاکی دین سے ان کو باغی کیا جا رہا ہے اب سمجھنا میں تمہیں وضاحت کر کے سمجھاؤں گا مدینے کے تاجدار کے دین کے یہ جا ہے جہاد کا تعلق حاکم اسلام کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے حاکم اسلام کے ساتھ ہے معاملات کا تعلق حاکم اسلام کے ساتھ ہے مجھے ایک شخص کہنے لگا کشتی اگر مولوی ٹھیک ہو جائے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے میں نے کہا بے وقوف مولوی کے ہاتھ میں نہ معاملات ہیں نہ سزائیں ہیں نہ وقوبات ہیں اور یہ اجزا حاکم کے پاس ہے بات سمجھنا میں نے کہا اگر مولوی کے ٹھیک ہونے سے مواشرہ ٹھیک ہوتا ہے تو اگر تمہاری چوری ہو جائے تو پرچہ مولوی سے کٹوانا ہے کیا خیال ہے آج کے بعد مولوی سے مولوی کے پاس پرچہ کٹواؤ گے پہلو مولوی لما پاؤں کے بعد بے وقوفا یہ طاقت کا کام ہے کس کا حکومت سے وقت کا کام ہے بات سمجھنا تو ان عبادات میں سے جہاد معاملات اور اخوبات کاثر کہتا ہے ان کی بات نہ کرنا باقی دین رکھو اب ادھر ادھر, ادھر اس نے یہ کہا ادھر ہمارے اجتماعات بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی کسی نے کہا بھی ہمارا تو سیاست سے بھئی کوئی تعلق نہیں ہم تو بھائی کل کسی کو نہیں چھڑیں گے جتھے کو لگا ہے جو کہتا ہے ہمارا سیاست سے تعلق نہیں اس کا جہاد سے تعلق نہ رہا اس کا عبادات میں سے جہاد سے تعلق منقطع ہوا معاملات سارے سے تعلق منقطع ہو گئے ہو وہ چاہتا ہے سزائیں بھی کافروں کے پاس رہیں قرآن کی سزائیں نہ رہیں معاملات بھی کافروں کے پاس رہیں نکاح شادیاں لینڈ دین خرید فروخت کاروبار تجارت یہ سب کافروں کی مرضی کے مطابق ہو غنی دین کے خلاف ہو جہاز بھی نہ رہے اب بتاؤ ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا نبی کے دین کے کسی ایک جل سے جو لا تعلق کی سابت کرے وہ مومن نہیں رہتا جو کہے ہمارا عقوبات سے بھی تعلق نہیں ہمارا معاملات سے, سے بھی تعلق نہیں ہمارا جہاد سے بھی تعلق نہیں تو نبی کے دین کے اتنے افزا سے جس کا تعلق نہ اس کے ایمان کا کیا حال ہو توجہ نہیں کی تھی میں انہوں نے آخانگا اجتماع کرن بھی بجائے اپنے ایمان بھی پہلا سوچو خدا دی کہ کر گیا آنا تو جو فرمایا میرے سامنے کتاباں ایسے لکھا لکھا مشر میں ایک کتاب لکھی گئی عربی میں الگر کے اندر یہودی تھا کلمہ اس نے پڑھ لیا منافق بنا الر میں پڑھتا رہا پڑھنے کے بعد اس نے ایک عربی میں کتاب لکھی جس میں اس نے کہا محمد جو دین لے کر آئے تھے دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ مال تصویر پھیرنے کے لیے آئے دین اللہ اللہ کرنے کے لیے آئے تھے جب اس نے یہ کتاب لکھی ادھر کے جتنا علمات تھے اس وقت کو انہوں نے کہا یہ بہت بڑا کافر اور شیطان اور منافق ہے بھی آ دین داد واسطے بھی آکا تھا دین منا واسطے بھی آکا دین پیر واستے بھی آکا دینا دگر گنا والا سات کسان ہی واسطے بھی آکا دا دین گھر ویخے جہاں بندہ جلے گا کبردیاں نی تک پہنچ دیا میرے سرکار زندگی ہو مگر بات یہ ہے ویلی آ کوئی کہتا ہے بات پچی کی صحیح ہے لیکن مرکز سے مجبور ہیں میں کہتا ہوں جاؤ کسی کا مرکز کوئی ہے کسی کا مرکز راول پنڈی ہے کسی کا مرکز کراچی ہے منتظر رہتا ہے وہاں سے کیا آڈر آئے گا کوئی کسی کا مرکز راونڈ ہے کسی کا ملتان ہے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارا مرکز کوئی ایسا ضلع نہیں ہمارا مرکز ہے اللہ کا قرآن ہے نبی کا دین فلائم ہے جو اس پی ایس کی طرف سے حکم آئے گا ہم اس پر اپنی جان کے نظرانے بھی قربان کر دیں گے یہ کیا نہیں مرکز مدد کی طرف سے انتظار کیا جا رہا حضور کی بات دین کی ہو تو پھر سامنے سے مرکب آ جاتا خدا کی قسم اب میں بد پوچھتا ہوں پھر وہ عربی کی کتاب جو مصر میں لکھی گئی پتہ ہے اس کتاب یہ عرب سے میں نے منگائی اس کتاب کا نام ہے علی مامت العثمان داس وال مکہ سے چپ کرائی ہے تو وہ کتاب جو اس یہودی منافق نے لکھی آج امریکہ میں پڑھائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتاؤ تمہارے نبی کا نوزب باللہ حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا نہ قاضی سے تعلق ہے قاضی فیصلے کافروں کے مطابق کا میں پوچھتا ہوں تو رہ جاتی ہے چنگے دن اور دو دین و دولت میں ہے نہ مرادی دو چشمے تہذیب کی نہ بشیری اقبال فرماتے دین اور حکومت کو علیحدہ دیکھنا یہ تیرے اندھاپن اور تیری آج کی یورپی غانتی تہذیب کا نتیجہ ہے ورنہ اقبال فرماتے ہیں مسلمان کی رگ رگ میں خمیر میں اللہ نے سیاست کو گودھ دیا ہے فرمایا اگر دیکھنا ہے تو فاروق آدم کو دیکھ میں پوچھتا ہوں میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا ان بنی اسرائیل کون تسمشوں مولمبیاں بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے کیا مطلب بنی اسرائیل کی حکومت کون کرتے تھے بولو نبی کا کام توجہ جڑا کہ اس نبیا دے کام نال میرا تعلق نہیں بخاری حدیث نہ ہوئے میں دباؤ ہوں نبی فرماندے نے نبی حکومت کیا کرتے تھے حضر سلیمان حضرت سلیمان بادشاہ بولو نہیں بولو بولو حضرت داؤد جس کام سے نبی کا تعلق ہے جو کہ میرا اس سے تعلق نہیں مومن رہا بولو بولو بولو تم کیا سمجھتے قربان جاؤں ان اللہ والوں پر جنہوں نے دین کو سمجھا دیا اصل بات یہ ہے اسی وجہ سے امریکہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے آم مبلغین یورپ ادھر تبلیغ کرو میں نے کہا عجیب بات ہے دین تو پاکستان میں نہیں چلنے دیتے ان مبلغین کو وہاں کیوں چلنے دیتے ہیں تو پھر پتا چلا یہ مبلغین یورپ جو ہے نا یہ وہ دین رکھتے ہیں جن کی یورپ اجازت دے رہا ہے مسجد وہ بھی رکھتا ہے میں نے سمجھ نہیں لگتی عراق دیا ڈھائی جانا افغان دیا ڈھائی جانا چوتھے بڑھائی جانا ہے چکر کی وہ مسلمان ایسی مسجد نہ بنا بھی جن کا مرضی ہوٹیا جدو پیرس مسجد ویکھی لندن چ بنی اقبال ہے میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے وہ بڑی سونی بنی سی سنگے مرمر لگا ہے بلے بلے بلے اکبال بول اٹھیا مکر سی نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ میں مغربی ہے بیگل ہرم نہیں ہے فرنگی کرشم نے حرم میں چھپا دی ہے روح آلا, آلا, آلا. پہ مولی رسول جیلم تو پوچھا سنا کتنے مسلمان کرایا تو آ شکر پڑو میں مسلمان ہوں اویلیبل مسلمان اتنے کو نہیں رہتا اتنے مسلمان جہاں نے اندر زد نبی دو عالم دیسان نہ کی اگریزوں نے اخبار چاہیے شاہ صاحب کہ انگریزوں نے کہا برطانیہ میں ڈاکوؤں نے ریٹ دائر کر دی برطانیہ میں ڈاکوؤں نے ریٹ دائر کی جج کے پاس تو فاضل جج ہم پر ظلم ہوتا ہے ہم جب ڈاکہ ڈالنے جاتے ہیں تو آگے سے فائرنگ کر کے ہمیں زخمی کر دیا جاتا ہے ہمیں تحفظ دیا جاتا تو فاضل جج نے فیصلہ کیا چوبیس ہزار ڈالر اس کو جرمانہ ہوگا جس نے ڈاکوؤں کو ڈاکے کے دوران زخمی کیا تو چاہیے واشنگ نہیں بنا ظالم لو تو ساتھ ظالم ویسی تو تہذیب دا پتہ ہی نہیں ایک بندہ ادھی رات میں اٹھ رہا ہے سردی ہے گرمی ہے پسینو پسینی ہے بےچارا لنگوٹ کسی کرتا ہے جان تلی کرسی کرتا ہے کندھ ٹپ دن مصیبت مال چکے لیا ہے کھانا خراب نہ ہوئے تصے گولی تمہیں <تصفح> انسانی حقوق کا کچھ برابر بھی پاس نہیں میں اس حق میں ہوں ہاں آج کے بعد پاکستان میں جب ایک طرف برطانیہ کا سب کو چل رہا ہے بھی چلنا چاہیے میں جو ہاتھ میں کوئی ڈر پر یار میں اگلے دن میں آر پارے گل کی میں نا خلاف تو تو تو من سمجھ نہیں دی. کہ سلطان رائی جج کو جج بنیا بی فیصلہ جج دیا لتاں تھان لتا ہو جان توہین عدالت نہیں وہ کیا ہے تفریح ہے وہ کیا ہے خوش ہو رہا ہے یار بھی گل چکر تو میں کیا پولیس خلاف تھوڑی گل چکر ہے چلا پرچان کر سلطان ایک گڈاسا پھینکتا ہے ہزار ہزار پولیسان نے کھٹا لکھے ایمان نال دسو کسا لگا وہ خود آپ ہی لا کے بہت اگوں فلم کی نہ کرے سادی قوم اکلو پاگل ہو گئی ایمان جی اکل ہے سی تو نبی سرکار اکل دسی ہزور سرکار دل چتم ہو گیا خدا دے بندے ایمان کی حفاظت سن میرے مدینے دیتا دتا ڈاکے یہ جناب سکل کالج اندر سن کی کام کیا بجتا ہے ایمان دو تو داکا ہے کہ جرائم جرائم مارسی حرام ہے گنایاں بغیرتیاں ننگے رہنا بڑیاں دا بنا برکاریاں یہ تمام شراب نوشی سب یہ کیا ہے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اب اس ان تمام چیزوں کو تہذیب بنا کر ترقی کا نام دے کر تعلیم بنا کر پڑھایا جا رہا ہے اس کو پھر فرد بھی کہا جا رہا ہے پورن ایمان کا کی حال کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنے سے ایمان نہیں رہتا حضور سرکار کے دین کے اجنا میں سے کسی جز کو اگر کسی نے نہیں مانا تو ایمان سے جیڑا حضور سرکار وقت سکولوں کالجوں میں شاہ صاحب نظریات مسلمان کے یہ بنائے جا رہے ہیں کہ شریعت مستفاق کی مخالفت یہ تہذیب اور تہذیب ہے کہ آج اخبار میں آیا آج اخبار میں آیا کہ فکا اکیڈمی ہے غالباً گورنمنٹ کی ان کی طرف سے بیان آیا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کے پردے میں احکام شریعہ شریعہ کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے احکام شریعہ کی مخالفت کی مہم انسانی حقوق کے پردے میں یعنی کیا مطلب شکولوں میں پڑھاتے ہیں بھائی عورتوں کے گھر بتانا یہ ضرورت ہے کپڑے پہنانا یہ صحیح ہے شراب نوشی سے روکنا نہیں یہ آدمی کی عادت ہے یہ اس کی امتزاج کی مسئلہ ہے یہ انسانی حقوق ہے جتنا اس وقت دنیا کائنات میں جرائم اور باسی اور کفیہ پھیلائے جا رہے ہیں سب کو تہذیب اور ترقی کا نام دے کر تعلیم کا نام دے کر تعلیم کا ایک جد بنا دیا گیا ہے سمجھ آ رہی نہیں میں دو چار حوالے پیش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے پانچویں کی کتاب کون سی یہ دیکھو پانچویں کی جناب یہ دیکھو یہ انگلش بھی ہے پانچویں کی اور سارا کچھ جناب جے کی کی کچھ ہے دعائی خدا دیا عورتوں کی تصاویر دیکھو اور کس حال میں मैं आना कुी सा मुडा सा बन के साल चक्कर ना मुराद ना के सप सुग के आ सप सुगी आए आ सद के सद के आए अब इनको जो हराम ना समझे वो काफिर है याद रखना बेकार اب اس کو تعلیم کا فرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ پانچویں کی تھی اور یہ دسویں کی انگلش ہے ہاں ہاں ہاں ہاں یہ دسویں کی ہے دے تکاں بند کیت میں کھولیاں تھی فکر نہیں نا مینو ہے یہ مضمون پتہ کی جی اور بےدار ہوتی یہ اما جاگی بیٹھی جا پہلو ستی سن ہوں اک کھلی امان ایمان نال دسو ہوں چکلے دیا کلریاں تو فرق اب اس کو کیا نام دیا گیا مضمون کا نام کیا ہے عورتیں میں پوچھتا ہوں اس کرنے والا نبی کی امت کے ایمان کو برباد کر رہے رہا پہ دور رکھتے ہو عورتیں بیدار ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جنت سوئی رہی عائشہ صدیقہ کا سوئی رہی حضرت حبیبہ سوئی رہی باب فرید کی اما سوئی رہی ماتا کی اما سوئی رہی نہرے علی گولری کی اما سوئی رہی اور یہ کری جاگ پڑی میں پوچھتا ہوں جو یہ کہے یہ جاگ کر آج عورتیں حقوق لے رہی ہیں اور پیچھے خدا رسول نے حقوق مارے اور وہ عورتیں سوئی رہی بتاؤ جو خدا رسول کے قرآن کو راسب کہے ظالم کہے حقوق مارنے والا کہے وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے تو مردہ ہے چوہے مار گولیاں نہیں لبدہ کچھ مرنا بار گاہ ربج پیش نہیں ہونا نہیں ہونا یہ میٹرک اجتماع کرنے والے شرط رکھے میں پوچھتا ہوں یہ کفیات کہاں سے شرط ہو گئے میں فقیر چشتی مدینے کے تاجدار کا دلا غلام اور خادم ہو کر نبی کی اس امت کا درد رکھ کر یہ جان تلی پر رکھ کر جگہ جگہ پیغام مستفا سنا رہا ہوں اور میں کہتا ہوں دہشت گرد میں نے اصلا نہیں رکھا میں نے کبھی چاکو نہیں رکھا میں نے رات پہ جائے میں فٹپاتھ پہ سو جا میں پرواہ نہیں اس واسطے کہ میری زندگی کا فیصلہ زمین سے نہیں میری زندگی کا فیصلہ آسمان سے آئے گا خدا ادا قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج کے بدماشوں کا ایمان بھی ان سے زیادہ ہوگا بدماش بھی یہ سوچتے ہیں جیڑی قبر چوڑی ہے بعد مگر میں تین اوپر حیران ہوتا ہوں کہ پانچ پانچ کلاشن خوف ہے اور پھر اوپر سے شان بتو پوچھو تو کیا ہے یہ حضرت لا خوف ہے میں نے کہا یہ لا خوف ہے تو پانچ کلاشن کو خوف ہوں گے تو میزائل رکھنے پڑیں گے بیڑا گرک جاوے پوچھنا کوئی نہ صبح یہ ایمانیات کا حال ہے مسلمان کے سن, لائے. سن لائے. تیرا دوست سجن ہوئیے ہے جہا ہر پاسیوں غلامی دے پٹے لا کے تے مدینے تاجدار کوسمو خدا خدا جی تیرا دوست تے سجن ہو تمام ادھر سے ادھر کہتے ہیں داڑی رکھو پلان کرو یہ کرو ادھر یہ شرط کر کے یہ جی کون سی کتاب ہے جس میں یہ بات لاؤ یہ نہیںریج نہ کوئی فوٹو نہ ہو تصویریں نہ ترقی نہ ہو جائے ترقی کرنا چاہیے پینٹ شرٹ میں رہنا چاہیے ترقی ادھروں پیغام خود دے دے جی ادھر یہ درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا تو بلا پر کی کرا تن صرف نات خان جا تاکہ پھر سارے آ جا میں تباہی کری آم کی پہ کرو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوا ناج پیا پڑے ہائے اکل نچنا رام پر نچ کے چشتی تنو میں لما پا لو تھوڑی ادھر آئی مان شا فیصلہ اور تو کنجر منا چلے سلطان رائی مناور چلیا پا پاپ کے ڈانس کر کر کے چلے بغیر تو ناچنا شریعت میں حرام ہے. اور نال گان نچل کنجر منے گا نچلے منایا ہونا دیں بلو شاہ داتا ہنری نے منایا نبی سرکار بدی نریت د कोई केड़े के बोल सुनावा एक प्या बोले देखा। देखा। हमें वो अपू नोहबत साम सबके नाथ खावे दाड़ी फेल जो ना ناد خان خاں داڑی منا ویل ہونا بھی ہونا کی کھچا تینو دسا نو خدا دی قسم کر کے آنا मैं एक आंधा जी मैं फिर नाथ में पांच उमरे कटी कट मैं पुत्र ईमान बचेगा कबूल होना अगलियामान पे नाथ पिपा उस असानू ते जन्नत फरी मिलती पू उठ रुपये कटे पांजल आसानू तरी میں کہو نا مراد آج تین فری پی ملتی ہے تو باقی رب کی جانگی مام حسین ان بہتر لے کے جنتی جمان سردار بنایا تینوں اللہ سونے بغیر کسے ہنگ لگے نہ پھٹکری تیری جنت وٹ دے پی ایسے ایسے کفریات بکتے نے گل پیا کرنا میرا فرد اس واسطے سو میں حفاظت ایمان پر بول رہا ہوں مومن کا ایمان بچانا جاہل نات خانوں اور شاعروں سے فردنا سو ایک اگلے دن تو لتیفے کی شان کرے بل کلا دیہڑی ہے اس روپیہ ساؤ کٹیا اس آخیا ایک پیو دی شان سنا انہیں تیرے بچے مارے تیرا کھانا خراب ہو پیو مریا ماں مریا اولاد نہیں پیو مرد سائی ہے مالک جہاں سارا چھسا چاہتا ہے وہ ہاکر سنا تین روپیہ سو دینا مٹی سو جی بار سے جاؤ اربن ٹرانسپورٹ ردو تو بندے پچھو چوکی ترقی والا ہو جائے ہلا جد ویلے کر کے لایا بھی نا تو تھکیا ہوگا مریا ہوگا پیچھے کردہ رہے گا تو بیگم بندے, بندے رہ گئے خدا بھی کسم نات خانیا جہالت خود شاعری جو جا خدا کا خوف دلانے کی وجہ بے خوفی ہی مدینے کے تاجدار دی شریعت کی اہمیت ختم میں کہ مراد آ ساڈی عبادت کوئی نہیں لیکن سانو سان تو عبادت دی, دی لوڑ ہے کہ سانو نہیں ساڈی لوڑ پر سانو تے سونے دی کی جنت فری نہیں ملتی جنت دا مول قرآن کو پوچھ کے گئے اللہ فرما hey, hey. جانا بھی لگ بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی تو پھر جنت ملے گی جنت آپ نے اللہ ادھر جنت رکھے نا مول اللہ کسی ہو جنتنا بچا میں خلاصہ اسلام کے دشمن ہے کتاب لکھنیا نے آکا نام دار اسلام کے حق چ بڑی لکھا جاتا آکا کی گل آئے گی اتنے ایسے نفظ استعمال کریں گے پڑھنے والا سمجھے گا وہ تو ہے ہی سڈے وغیرہ او دی حکارت آوے گی نبی دی تعظیم دلچوت ختم یہ بھی فتنہ انہی کا پیدا کرتا ہے اور دوسرا فتنہ جو سب سے بڑا وہ جو ان سے بھی بڑا اون سے بھی بڑا فتنہ ہے وہ کون ہے وہ اسلام دشمن نہ کرتا ہے یہ سکول کالج میں تیار ہوتا ہے یہ حضور کی یارمی کر لیتے ہیں ملا ذکر لیتے ہیں سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن کنی کی بات آئے تو آگ بن جاتے نبی کے دین قرآن کی بات کرے تو آگ بن جاتے ہیں حتیٰ کہ میرے کوڑا کتاب شاہ صاحب جناب دے واسطے میں حوالہ ہے شواہد الحق فل میں سید الخال امام یوسف اسماعیل نبانی یہ جی عرب کے وزیر بھی رہے تھے اور بہت بڑے عالم مجد محدث تھے انہوں نے اس کتاب کی ابتدا میں لکھا ہے فرمایا کہ یہ جدید لوگوں کا فتنہ جدید لوگوں کا فتنہ جو انگلش اور عربی کو ملا کر رکھتے ہیں ان کا فتنہ مسلمانوں کے لیے مذہبی فرقوں کے فتنوں سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ اکبر اس کتاب کا یہ عربی کتاب ہے صفحہ نمبر اس کا بیالیس ہے اس کا اردو بھی ترجمہ بازار سے مل جاتا ہے سدکے جاؤ امامہ بھی بصیرت تو. اور ایک کتاب میرے پاس یہ پہنچی یہ وہی جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس میں پچاسی صفحے پر لکھا ہے کہ پانچ سو سال سے زیادہ عرصہ کافر اس بات کی تحقیق کرتے رہے کہ مسلمانوں کو کیسے برباد کیا جائے یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر چھاپنے والا ہے اس نے آخر تصدیق کیا ہے تو چھاپا ہے غلط ہوتی تو کیوں چھاپا پانچ سو سال تحقیق کرتے رہے اور آخر اس نتیجے تک پہنچے جگہ جگہ سکول ہے خود خود آج ایمان دا کی پتا دعا رب سانو اپنے ایمان بھی نظر تے بڑی دور پی اللہ دعا کر حاج حج تے سب کچھ بعد قبول بادل گے پہلو اللہ سانو ایمان ہتا فرما دے ڈاکواں کاتلا تو ساڈا ایمان محفوظ رہ جائے اللہ ولی کی قبر کا بوسہ لینا اللہ کے ولی کی قبر کا بوسہ لینا اہل محبت کے غلبے کی صورت میں تو جائز ہے ورنہ ادب یہ ہے کہ دور بیٹھا کیونکہ ہم پلیت اس قابل نہیں کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگائیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں یہ اصل فتوے کی روح ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا اگر محبت کا غلبہ ہے تے نہیں اپنے پہ قابو کر سکتا حضرت بلال حبشی واگو حضور دی قبر مبارک پہ جا کے تو رگڑنا شروع کر دیتا سو تو اس کو کوئی ناجائز کہہ سکتا ہے اگر نجائز ہوتا تو بلال کرتا میں کہوں گا یہ بلال کیا ہے یہ تو رب زول جلال کا حکم ورنہ بلال خلاف چل سکتا ہے ایک فرمائش تھی قرآن و سنت کی روشنی میں کل بڑا سفر کرنا پاک پتن شریف شاعر بکری ہونی قرآن مجید کی اہمیت زیادہ ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسی باتوں کو کیوں تولتے یہ پوچھا جائے گا تم سے ہمارے پاس کون سا کنڈا ہے کون سا ترازو ہے کہ ہم حضور کو تولیں یا قرآن کو تولیں سمجھ آ رہی ویسے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ فرمایا حضور اللہ کی ذات اور صفات سب کے مظہر ہیں اور قرآن اللہ کا کلام اور کلام اللہ کی ایک صفت ایک ہے تو جو ذات تمام صفات کے مظہر ہیں ان کا مقام قرآن سے زیادہ ہے جو ہے کوئی نہ بزرگ اور کلام کے ہاتھ کو ہاتھ پاؤں کو چومنا جائز ہے یا نہیں ہے ہاتھ پاؤں ادب نال چومنا جائز ہے تے باقی گل او ہوں تو سو روزانہ بولی چی آجائب گھر جی کبھی عجائب گھر میوزیم جس کو اور سے جاؤ تو سو کپڑے پھر وہ نظر نہیں آیا جی آ لینڈ کا کچھ کوئی نہیں آ رہے گا کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے یا جا نہیں بالکل جائز ہے ایک پاسا دوسرے پاس آ, کوئی سوال نہیں کیا میں دو طبقے دسے نے نا ایمان بداخو ہوں ایک سارے سوال لکھن رہے ادھر سوال ایک مسلمان ذات کا سید لیکن چہرے پر نہ تو سنت اور دوسرا وہ مدرسہ کا محتمے میں گھر میں کیبل لگا رکھی اس پر بھی وضاحت فرمائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب آپ ایسے ہو سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہاں مینو اگلے چشتی امام دیا شرط رس میں سب تین شرط گلے میں چی داڑی مچھا صاف ہوئی ویلا پانچ ٹائم کلب شراب پی کے ڈانس کر کے گھر میں کیبل باہر ہوا امام کی شرطیں ہیں ٹھیک ہے قبول ہے کہ قبول میں نے کہا سڑکیں جا تیرے تو تیرا امام ایسا نہیں ہو سکتا تو خود بھی ایسا ہو سکتا ہے تیرا پیر بھی ایسا ہو سکتا ہے تیرا حاکم بھی ایسا ہو سکتا ہے جب تم سارے ہو سکتے ہو تو میں پوچھتا ہوں یہ کون سی شریعت ہے جو صرف مولوی کے لیے ہے بتاؤ جو مولوی پر حرام وہ مقتدی پر بھی حرام وہ پیر پر بھی حرام وہ حاکم پر بھی حرام میرے مدینے کا تاجدار ساری کائنات کا برابر مشن ہے جس نے سمجھا کسی مولوی پر فلاں چیز حرام ہے مجھ پر نہیں ایمان سے خارج ہو چکا ہے वही होगा जो ये, जो ये जैसे तीन की भी पर वैसे मेरे अपनी सुथन, सुथन ही लाई खा तेरे वास्ते सारी इजाजत राति जब मैं अगले दिन रा मैं, <laughs> मैं उस गल की सरकार पीर त मौलवी के खिलाफ खड़े सारा कुछ वेखी खड़े उठे पतले नहीं पुछते पीर ते हम अंदाजा लगता مریدڑی مری ہوئے تو پیر منہ نہ بیٹھے مولوی حضرات گھر گھر میں جا کر قرآن پڑھ کر پیسے لیتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے بڑا پہلا خیال ہے قرآن پڑھے تو پیسے پیسے لو کم از کم کو بالکل نہ دیا پیسے دیتے کرو جی ایمان جائے پیسے اوتے دیتے کرو جیت گرت جائے پیسے اوتے دیتے کرو جیت جناب جی کمر حسر برباد ہوئے پیسے دے دیں جیت جنت دے تو مسل پوچھنے جانا بلو نچ پنجاب لا کے چ لاس ہونا پہ بولتا نچ پہ مالوی قرآن پر پیسہ لے جائیں بےڑا کر کے گولی مارا مالوی نال مراد کسی پیسہ لوگ ہے پہلی گلتے پچھلے جہاں بزرگ بزرگ نہیں سنو دیں سن اتارنے پھر تیرے میرے رنگے سن دے تا, اتار دے سن کھلوتے پیرا پچھلیا پسند کرتے ہیں میںکریف لیا چیٹ بنا سرکار جب غیر بندے ہیں بندے نو گیر بیبی جائز ضرورت طرح عورت کے لیے بھی اللہ فرما کا ہے نظریں جھکا کے رکھو میں ہوگردو میں بسا رہے جگ دسا رہی ہوں تو میری زبان کٹ ہو جی اللہ فرما نظر رکھو تو ٹی وی آپ رکھو جی میں قرآن آدھا ملا ید رابل اور تو پیر زمین تے مار کے نہ چلو تو زیور معلوم نہ ہو جائے پتا نہ لگ جائے کی پائی فرد ٹی وی ریڈیو تو سکول ریڈ کی آدمی پڑے سنگار ادھورا رہتا ہے مینو ایک جی پتا نہیں آ کے پاک دیا ہار بڑیا کری دیا پر رگڑا رگڑے تو مسروخ میں رگڑا پھر سنو شاہ صاحب اس حال ہال جی ادھر اللہ سن ادھر دیگ پکانے روس پاک لو بابا جیگ دیکھو نو دیکھ بکھانے آ رب نکھا دین اپنا کوڈا دین چکی کرنا بابا جی مولا والی رب ربس پا کے دے ویچے کہ تو کی سمجھی کھڑا ہے بچے اندر لے تو بوندی چکیں گا تو بچے نے وا کے کر لیں گا اپنا یہ بوں بچے فستے خدا نہیں فسدا جی شیرے خدا نیا چاہنا اپنے سر کی چان بنا چاہنا میرے نبی سرکار دے دین کا خادم بن گیا پھر ویخ میرا علی کہ ہے شکر پارے شکر پارے الگوس نے پھنسا دے چکر نہ یہ لوگ اسی طرف آئیں گے جس طرف رب کا قرآن ہوگا کوئی اور پرچی بھی ہے میرے پرانے پاک نہر میں پھینکنا یہ حرام ہے جیسے توجہ جیسے کسی نبی کو نہر میں پھینکنا جائز نہیں اسی طرح قرآن کو دریا اور نہر میں پھینکنا جائز نہیں شریعت کا حکم یہ ہے قرآن مجید اگر بوسیدہ ہو جائے تلاوت کے قابل نہ رہے تو امبیا کی قبر کی طرح اس کی قبر بن جائے اس کو پھر قبر میں دفن کرو جیسے نبیوں کو دفن کیا جاتا ہے آج کل اتنا ظلم ہو رہا ہے خدا کی قسم آپ لوگ میں نے ملاوں کو دیکھا کہ قرآن بوسیدہ ہوتا ہے تو عشرے کی نہر میں گرا دیتے ہیں اور پچھلے کی نہر وہ ہے جس میں آدھے لاہور کا گند داخل ہو رہا ہے اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے ہاتھوں سے اٹھایا ہے قرآن مجید جب نہر بند ہو جاتی ہے تو پیشاب قرآن پر ہوتا ہے پکانا قرآن پر ہوتا ہے ہم نے تقریباً چار پانچ گالے قرآن مجید ایسے نکالے ہیں توڑوں میں کہتا ہوں جب تک یہ قوم انگلش نہیں چھوڑتی اس کو قرآن پکڑانا ممنوع ہے قانون شیطان کا چلاتے ہیں ان کو قرآن کیوں پڑھایا کو دیا جائے جو فاروق اعظم کی طرح قرآن کا قانون چلانے والا تمہاری مسجدیں میں نے دیکھی تو مرمر سے سجی ہوئی ہے مینہ کاری سے سجی ہوئی ہے قرآن کو دیکھا تو پرانے بوشیدہ توڑے میں پھینک کر جناب ایک نکر میں ڈال دیا ایسی مسجدوں کی مسجدوں کو, مسجدوں کو مسجدوں کی خدا کو, کو کوئی حاجت نہیں خالق کے تعینات کو کون چیز عزت چاہیے مسجدیں تمہاری کچی ہوں خدا کی قسم چھت پر ڈالا ہوا ہے مسجدوں کی چھت میں مگر قرآن کا محل سونے کا مستفا کو بھی چاہیے اور رب کو بھی چاہیے سانو مسلمانی مسجد نہیں سکھاؤ مسجد دی دیا کل سکھا نا سانو تے سکھانا تو رب دے قرآن نے سکھا پر سانو تے مسجد دی عزت نہیں اللہ کا قرآن کی خیال ہے قرآن, قرآن مسجد نو پچھانا ہاں. مسجد ہاں دعا. دعا کرو سدکا مدیمے تاجدار توفیق بخشے حضور دے جوڑے صدقہ میرے ایس جمعہ جہاں میں دو جمے پہلے نہیں پڑھا سکیا باہر گیا سا اح جمع ان شاء اللہ میں چلایا سی وہ موضوع اگستیاں سن تو میں شروع کرا گا حضرت خضر علیہ السلام اور سیدنا ابوسا علیہ السلام کا وہ تجربہ جنٹ لینی ہو جی کچھ نئے موضوعات وہ بھی آپ کو مل جائیں گے اشتہار بھی نہ لائک کرو یاد رکھوا بھی سنگ میرا تھک جانا ہے دند مڈی ہو جاتے جیسا نالی تو بچا کے تر جائیں اللہ سونے دے نام مبارک دے درود اشتہار مالک میں اگر آج تک میں کیا جگہ سے پوری آیت ہی ہونا لکھو اور کُرسی انہیں اشتہار سے لکھے اور نا لے پاؤں گا سمجھ حرام ایسا رہتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں جتنا گناہ اللہ رسول کے نام کو قدموں میں گرانا یاد رکھنا دنیا کائنات میں ایسا گناہ نہیں مجھے کوئی کہنے لگا کیا کریں اگر اشتہار نہیں ہوگا تو کوئی آئے گا نہیں میں نے کہا آنے والے تو آ جاتے ہیں اگر نہ بھی کوئی آئے تو رب رسول تو ہوں گے تو سانو نا نال ہے سانو کی لگے گا یار ہے دعا کرو اللہ تو de jal le ڈورے بن گئے رہو یار نو گاؤں بابدے نے بابے کو لنگیا ہاں جی نے بابا فرید کو لنگیا